السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹو کا مرکز سلحمانیہ کیسٹ اللہ علیہ وسلم سلحمانیہ مزید بورہ پیر کناچی اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فجاءت احداهما تمشي على قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجرا ما سقيت لنا وقال رسول وسلم من ربلی سیسر وحلوقتم ملسانی افقبو کوی دین اسلام ایک مکمل دین ہے اس دین میں جہاں عقائد ہیں عبادات کے بارے میں تفصیلی آگاہی دی گئی وہاں معاملات اور اخلاقیات کے تعلق سے بھی ہماری بھرپور رہنمائی کی گئی ہے دین اسلام جن اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے ان میں ایک نمایاں مقام صفت حیا کو اس دین نے دیا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حیا ہی وہ صفت ہے جس سے انسان جانوروں سے ممیز ہوتا ہے تو یہ بات بیجا نہ ہوگی ہمارا دین دین حیا ہے محتامہ مالک کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل دین ان خلو کن و خل و کل الحیا کہ لوگوں ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے ہمارے دین اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ ان لا الحا الا بالخیر کہ حیا سراسر خیر اور بھلائی ہی کی طرف لے جاتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مما ادرکن ناسو من کلام نبوت اللہ ادالم تستا ہی فسنا شیتا فرمایا کہ پہلی نبوتوں کی باتوں میں سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء نے اس چیز کی دعوت دی اور اس کی تلقین کی فرمایا کہ یہ ان باتوں میں سے ہے جو انبیاء کی تعلیم تھی اور وہ ہم تک من و ان پہنچی ہے کہ ادا عالم تستی فسنا معاشیت کہ اگر آپ کو حیا نہیں آتی تو پھر آپ جو چاہیں کر گزریں اس حدیث کے علماء حدیث نے دو معنی ذکر کیے ہیں پہلا معنی یہ ہے کہ یہ تحدید پر محمود ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حیا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو نیکی اور گناہوں سے اجتناخت کی ترغیب دیتی ہے اگر حیا کس کے اندر نہیں ہے تو پھر کوئی چیز اس کو بے حیائی کے ارتکاب سے خوش گوئی کے ارتکاب سے گناہ کے ارتکاب سے روک نہیں سکتی یہ ایک مانا ہے اور دوسرا مانا یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب کوئی معاملہ ہو انسان کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے حیا پر پیش کرے جب حیا اس کو یہ کام کرنے کی اجازت دے تو پھر وہ کام کر گزرے اگر حیا اس کو اجازت نہ دے کہ یہ کام انسان جب کرے گا تو اللہ کی نظر میں گر جائے گا لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے گا اس طرح کا تصور پیدا نہیں ہوتا تو انسان کو چاہیے کہ وہ کام کر گزرے کیونکہ حیا نے اس کو اجازت دے دی یہ ہے پلوں کے حیا تو یہ صفت ہم سب کے اندر ہونی چاہیے اللہ رب العزت کی صفتیں یہ تمام صفاتیں کمال ہیں ان میں کوئی نقص نہیں ہے اللہ رب عزت کی ایک صفت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت حیا بھی ذکر کیے نبی علیہ السلاح وسلام کا فرمان ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان رب کو ہئی یون کریم دونوں تمہارا رب با ہے معزز ہے پھر آپ نے مثال کے ساتھ ذکر کیا فرمایا کہ ازا رفا اب تو علئی ید کہ ایک بندہ جب اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ کو پکار رہا ہے خالی ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے ہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہ چیز دے دیتا ہے اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے صفت حیام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہے وہ اخلاق کہ جس کی گواہی رب العالمین نے دی اور پرانے مجید میں موجود ہے نظیم اے پیغمبر علیہ والسلام یقیناً آپ اخلاق کے اعلی مقام پر فائز ہیں آپ اخلاق کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک خلق یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا دار تھے آپ کے حیا کی مثال دی گئی کہ جیسے ایک کنواری لڑکی ہے کس قدر اس میں حیا ہوتی ہے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی حیا اس پردے دار اور کنواری باحیا ہاتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو دیکھتے کسی ایسے کام پر جو آپ کو پسند نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو جاتا دیکھنے والے جان جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیل پسند نہیں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا یہ صفت حیا یہ صفت حیا ہم سب کے اندر ہونی چاہیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کو پیارے پیغمبر نے کئی مواقع پر جنت کی بشارت دی اور تبو کے موقع پر اشاد فرمایا کہ ما در ابن و ما عمل بعد اليوم کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اللہ نے اپنی رضا کو اس کے لیے واجب کر دیا یہ کہ سیدنا عثمان ام المدین صدیق کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں تھے اسی حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی پنٹلی سے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے گھٹنے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے وہ آئے اور انہوں نے آپ سے باز جیت کی تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے ہیں وہی کیفیت ہے وہ بھی آئے بات چیت چل رہی ہے کچھ دیر کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جوں ہی ان کو دیکھتے ہیں تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے کو درست کرتے ہیں جب چلے گئے ام الو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے والد گرامی ابو بکر آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے عمر ابن الخطاب آئے رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے لیکن جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیاب نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کر یہ صفت حیا اسلام نے اس کی بڑی تلقین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو آپ نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا جو اپنے کسی بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کس چیز کی نصیحت تھی کہ آپ بہت زیادہ حیا کرتے ہیں اس حیا کو آپ کم کریں ورنہ کئی دنیا دنیاوی فوائل سے آپ محروم ہو جاتے ہیں حیا ہی حیا میں آپ کو نقصان ہو جاتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کو سنا تو فرمایا کہ ان ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو ان کو یہ مت کہو کہ حیا کو کم کرے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان کی تکمیل حیا کے بغیر نہیں ہوتی اگر اس کی وجہ سے انسان کو, کو کوئی دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے حیا کی وجہ سے تو فرمایا کہ کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے کہ یہ اس شخص کے ایمان پر دلیل ہے یہ حیا ہے اب آئیے ہم حیا کی تعریف کو سمجھتے ہیں کہ یہ حیا کہتے کسے ہیں آپ میں حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں حیا کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہوا خلق یبعث یوب اس اجتناب القبیح اشتناب الکبی و اے تا حق لک ہی کہ حیا کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسا خلوک ہے جسے اللہ نے انسان کے دل میں رکھا ہے اور یہ خلوق اس وقت انسان کو ملامت کرتا ہے جب انسان کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہو یا وہ خود گناہ کا ارادہ کرے یا اس کے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہے تو یہ حیا کی یہ صفت اس وقت حرکت میں آتی ہے یہ انسان کے چہرے پر اور انسان کے دل کے دروازے پر دستک دیتی ہے کہ یہ گناہ ہے اس سے بچ جا یہ تمہارے سامنے گناہ ہو رہا ہے اس کو تمہیں روکنا چاہیے یہ ہے اس کی پہلی چیز کہ جس سے انسان گنا سے بچ جائے اور دوسری چیز کہ ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے یہ اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں یہ چیز رکھی ہے صفت حیا ہے کہ جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے کسی حقدار کا حق غصب کرتا ہے تو اس وقت یہ حیا اس کو ملامت کرتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس چیز پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے آپ ایک حقدار کا حق کھا رہے ہیں یہ ہے حیا کہ امام ایمان قیم رحمتہ اللہ نے ذکر کیا کہتے ہیں کہ کسی شخص میں حیا کا ہونا یہ اس کی خوشبختی کی ایک ظاہری علامت ہے ظاہری علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے خیر کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو حیا کی صفت سے متصف کیا ہے اور فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو بدبخت بناتا ہے تو اس کی دنیاوی ایک ظاہری علامت ہوتی ہے وہ علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے حیا کو چھین لیتا ہے جب انسان بے حیا بن جائے پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو بدکاری سے فحاشی سے گناہوں سے نافرمانیوں سے اللہ کی سے روک نہیں سکتی یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حیا ہو اللہ سے حیا محسوس ہو کہ میرا رب جو مجھ پر اتنا مہربان ہے اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں میں کس طرح اس کی نافرمانی کر رہا ہوں اس وقت انسان کو اللہ سے حیا کرنی چاہیے اور جب انسان پر کوئی مصیبت آ جائے آفت آ جائے پریشانی آ جائے جان میں بھی ہو سکتی ہے مال میں بھی ہو سکتی ہے کسی قریبی کی موت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے مختلف تکالیف کی صورت میں ہو سکتی ہے اس وقت انسان اللہ سے حیا محسوس کرے کہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی قلما اپنی زبان سے نہ نکالے اور سوچے کہ میرا رب مجھ مجھ پر پر کتنا مہربان ہے اس کی مجھ پر کتنی نعمتیں ہیں اللہ نے مجھے کتنی آسودگی دی ہے اللہ نے مجھے فارغ البال بنایا ہے اگر میری آزمائش کر رہا ہے تو پھر مجھے اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اس کے فیصلے پر مجھے راضی رہنا چاہیے انسان حیا محسوس کرے کہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ اس وقت اپنی زبان سے نہ نکال یہ ہے حیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم اس کی وفات ہوتی ہے امام کائنات علیہ السلاط والسلام نے ان کو اٹھایا آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور اس وقت آپ کیا کلمات ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا انزن بے شک دل غمگین ہے تَدْمَعُ اور ہماری آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہیں ولا نکول علامہ یرزا رب نا لیکن زبان سے وہی بات نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو کوئی نافرمانی کا کوئی گرا شکوا نہیں اللہ کی رضا پر راضی ہیں امام آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے ایوب علیہ السلاحسلام کے واقعے واقع اللہ نے ان کو آزمایا بیماریاں اللہ نے ان کو دی ان کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے اتنی تکلیف میں ہم آ گئے ہیں تو یوسف علیہ عل... اللہ کے اس پیغمبر ایوب علیہ السلام نے اس وقت جو بات کی اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تو ابھی کچھ دنوں کی بات ہوئی ہے مجھے یہ بتا کہ کتنا ہمارا وقت بیتا ہے کتنا ہماری عمر کا عرصہ گزرا ہے جس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی ہم خوشحالی میں زندگی بسر کر رہے تھے تو اس ان کی بیوی نے جواب دیا کہ ساٹھ سال ہم حافظ میں ساٹھ سال ہم آس میں تھے ہم فارغ البالی میں تھے خوشحالی میں تھے تو کہا کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے شکوا کروں کہ چند دن کی یہ تکلیف اس پر میں جو ہے اپنی بے صبری جزا فضا کروں نہیں مجھے اپنے رب سے حیاتی ہے یہ ہے حیا یہ صفت حیا ہے علماء کرام ہے حیا کی تین قسمیں ذکر کی ہیں امام ماوردی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ادب دنیا دین انہوں میں انہوں نے تین اقسام حیا کی ذکر کی ہے سب سے پہلی قسم حیا کی یہ ہے کہ انسان الحیا من اللہ اللہ سے حیا محسوس کرے اللہ سے حیا محسوس کرے کس طرح کہ جب انسان دیکھے کہ اللہ کے عوامر کو ادا کرنے میں میں ہو رہا ہوں ازان ہو گئی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور میں دنیاوی مشغولیات میں ہوں میں لہ و اللہ میں ہوں مجھے نیند آ رہی ہے تو اس وقت انسان اللہ سے حیا محسوس کرے کہ اللہ کا امر آ چکا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں حاضری نہ دوں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف نہ گناہوں سے اجتناب کرنا یہ بھی اللہ سے حیا کرتے ہوئے کہ کبھی انسان ایسے ہوتا ہے کہ گناہ خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں اس وقت انسان اللہ سے حیا محسوس کرے اور شریعت نے ہمیں یہی تلقین کی ہے پرمایا کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ احسان کا ہے احسان کیا ہے ان تبود اللہ کا ان کا تراہ فکن ترا ہو فل ہو حدیث جبریل میں یہ سوال ہوا تھا جبریل امین نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ احسان کیا ہے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کو دیکھ رہا ہے اس وقت کیا حال ہوگا کیا عالم ہوگا یہ تصور کرے اور اللہ کی عبادت کرے کی عبادت آپ کی دب ہوگی فرمایا کہ اگر یہ تصور نہیں آتا تو پھر یہ تصور ہونا چاہیے کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تصور ہونا چاہیے اللہ سے ہیا ہو تو پھر انسان نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے چاہے کتنے ہی گناہ آسان کیوں نہ ہو کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو انسان طاقت رکھتا ہے گناہ کر سکتا ہے یہ وہ فکر ہے اللہ کی حیا ہے جب انسان میں آتی ہے تو انسان گناہ ان سے بچ جاتا ہے یہ عظیم صفت ہے اللہ سے حیا نبی علیہ سلاد نے صحابہ سے کہا یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے جس کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے اور امام زہبی نے ان کی موافقت کی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے حدیث یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استحیو من اللہ حق الیا لوگو اللہ سے حیا کرو ایسے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کا حق تو صحابہ نے کہا کہ کیف نستحیی من حق الیا اللہ کے نبی ہمیں بتلائیے کہ ہم اللہ سے کس طرح حیا کریں کہ اللہ کی حیا کا حق ادا ہو جائے نبی علیہ السلاد وسلام نے فرمایا کہ ان ان تحفظ وما سے طور پر حیا اس طرح ہے کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اور ان آزار کی حفاظت کرے جو اس سر کے ارد گرد ہے اس سر کی حفاظت کیسے کہ اس سر کو اللہ کے آگے جھکایا جائے یہ سر مخلوق کے آگے نہ جھکے یہ اللہ سے حیا ہے کہ میں کیسے اس سر کو جس کو اللہ نے بنایا اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں صرف اس کے آگے اس کو جھگاؤں مجھے حیا آنی چاہیے کہ میں کس طرح مخلوق کے سامنے آجز کے سامنے مزارات پر اور آستانوں پر غیر اللہ کے آگے اس سر کو کیسے جھگا دوں اللہ سے حیا ہونی چاہیے یہ ہے سر کی حفاظت کا مطلب سر کے ارد کیا ہے سر کے ارد گرد آنکھیں ہیں, آنکھیں ہیں ان سے بھی انسان اسی چیز کو دیکھے جن کا دیکھنا اللہ نے جائز کرار دیا حرام کی طرف غیر محرم عورتوں کی طرف فتنے کی طرف جن چیزوں کی طرف اللہ نے دیکھنا حرام قرار دیا اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف میری نگاہ ہو جائے میری نظر اس طرف جائے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں پست رکھا کریں اور فرمایا کہ زنا نہ کریں قابل غور ہوتا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے آنکھوں کی حفاظت کا حکم پہلے دیا اور زنا سے باغ میں رکا اس لیے کہ انسان زنا سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا تو سب سے پہلے وہ حکم دیا کہ جس سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے اس وسیلے کو اس راستے کو بند کر دیا جو زنا تک لے جا سکتا ہے تو فرمایا کہ نگاہیں پش پس پست کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو تو شرمگاہ کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر لیتا تو یہ آنکھوں کی حفاظت ہے اور کیا ہے سر کے ارد گرد یہ زبان ہے یہ زبان جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ازمن لکھی یہی ماں بہین رچ جائیں گی الگن کہ جو شخص جو مرد اور عورت مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ ان دو چیزوں کی حفاظت کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے ہوں کتنی بڑی بات ہو دو چیزیں فرمایا کہ دو چیزیں کون سی ہیں کہ ایک زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے ان دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ مجھے دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں نبی علیہ والسلام نے فرمایا من باللہ والیوم الاخر فلیقل کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خاموش رہے یا کلمہ خیر کہے یا اپنی زبان کو بند رکھے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی آپ نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا سیدنا معاذ سے کہا کہ یہ روزے یہ نمازیں یہ زکاط یہ نیک اعمال یہ تحجد تمہیں تب فائدہ دے گا جب اس پر کنٹرول کرے گا سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ان خزون ماہ نہ تکلوم بھی اللہ کے حبیب کیا ہمارا مواخذہ کیا جائے گا ہماری پکڑ کی جائے گی اس پر بھی جو زبان سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو الفاظ جو کلمات ہم اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں کہ اللہ اس پر بھی ہماری پکڑ کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا معاذ معاذ اے معاز، تیری ماں تجھے ست رت کا سوال کر لیا اور پھر فرمایا کہ ہل یقب الناسار اللہ وجوہ اوکار اللہ مناسر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ لوگوں کو اونٹے منہ جہن میں گرا دینے والی چیز زبان کے علاوہ اور کیا ہے اللہ اللہ کیجئے تو فرمایا کہ اللہ سے حیاء کرو جیسے اللہ سے حیاء کا حق ہے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو اور سر کے ارد گرد کیا ہے اور یہ کان ہے یہ کان ہے ان کانوں سے وہی چیز سنو جس کا سننا اللہ نے تمہارے لیے جائز کرا لی ہے یہ کان گانے یہ لہو و لعب اور جو موسیقی جس کو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے جو جنہوں نے نوجوان طبقے کو اور مغرب کو متاثر کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو تباہ و برباد کر دیا گاندھی جیسے لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ موسیقی جائز ہے بلی الحمد للہ یہ لہ الحدیف ہے بلکہ سننا جائز نہیں ہے تو اپنے کانوں کی حفاظت کیجئے غیبت سے بھی حفاظت کیجئے گالم گلوج سے ایسی چیزیں جن کا سننا آپ کے لیے جائز نہیں ہے ان کانوں سے سنتے ہوئے اللہ سے حیا محسوس کریں میرا رب مجھے جس نے یہ نعمت دی ہیں وہ چھین بھی سکتا ہے آج میں کیا کر رہا ہوں اللہ دی ہوئی نعمت کا شکر تو ادا نہیں کر رہا اس کو غلط جگہ میں استعمال کر رہا یہ فکر ہونی چاہیے اور دوسرا حصہ فرمایا کہ اللہ سے حقیقی حیا یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ کی حفاظت کریں اور جو پیٹ کے ارد گرد ہے قابر غور حدیث ہے یہی وجہ ہے کہ امام ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کی بہترین نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ فرمان بھی ہے جو آپ نے اپنی امت کو وسیع کی یہ ایک بہترین وسیعت ہے جامع وسیع ہے فرمایا کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو کس طرح اپنے پیٹ کی حفاظت کریں اس پیٹ میں کوئی ایسا لکما داخل نہ کریں جو حرام کا حرام رزق کھاتے ہوئے اس پیٹ کو بھرتے ہوئے ناجائز ذرائع سے ہتھیایا ہوا مال چوری کر کے حاصل کیا ہوا ڈھاکے ڈال کے سود کی کمائی لین دین اور تجارت میں دھوکا کر کے کمایا ہوا یہ مال اس کے ذریعے اپنا پیٹ کس طرح بھرتے ہیں اللہ سے حیا کرنی چاہیے کہ یہ لکما جس کو میں کھا رہا ہوں یہ میرے لیے جائز تو نہیں ہے یہ کسی اور کا حق تھا جس کو میں نے چھینا ہے نبی علیہ السلام السلام نے اس زمانے کی خبر دی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ پر پرواہ نہیں ہوگی یہ سوچ اور سمجھ ہی نہیں ہوگی اس بات کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو رزق میں کھا رہا ہوں یہ حلال میں سے ہے یا حرار میں سے ہے ایسا زمانہ آئے گا اور یقیناً وہ زمانہ آ چکا ہے آج ہم دیکھتے ہیں حرام کے ایسے ایسے ذرائع سامنے آ چکے ہیں سود کی ایسی ایسی قسمیں آ چکی ہیں ایسی ایسی اسکیمیں رائج کی جا چکی ہیں کہ الامان والحفیظ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس صورتحال میں بچا ہوا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی ایسا وقت آئے گا کہ ان کا رزو کہاں سے آ رہا ہے حلام میں سے آ رہا ہے حرام میں سے آ رہا ہے, آ رہا ہے اپنے پیٹ کی حفاظت کریں حرام سے دوسری چیز کیا ہے اس پیٹ کے اندر وہی شرمگاہ شرمگاہ جس کی حفاظت کا اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے اور فرمایا کہ یہ سزا اور اللہ من کا اومبا ملکت یمین اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو فرمایا کے جو جائز ذرائع ہیں جو بیوی ہے جو لونڈی ہے اس کے علاوہ باقی جو ذرائع ہیں یہ ناجائز ہیں ان سے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی وہ دو چیزیں ہوں گی الفم و فرمایا کہ ایک تو زبان ہے دوسری یہ آج جب برہیانیت کا بے حیائی کا है ہے اور بے حیائی کی اور بے حجابی کی وہ لہر آئی ہے جس میں ہر عام اور خاص بہتا ہوا جا رہا ہے تو اس میں اور زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صفت حیا کو اپنے اندر پیدا کریں اور نبی علیہ السلام کی ان وصیت کو اپنے سامنے رکھیں فرمایا کہ ومن عراد طرح کا زینت دنیا جو شخص آخرت کا متلاشی ہے آخرت کو چاہتا ہے فرمایا کہ وہ دنیا کی زیب و زینت میں نہیں پڑتا دنیا کی زیب و زینت جو اس کو آخرت سے غافل کر دے اللہ سے غافل کر دے دین سے فرائض سے غافل کر دے ایسا شخص جو آخرت کا متلاشی ہے اس کی یہ فکر نہیں ہوتی اور فرمایا کہ وہ ذکر المحبۃ البلا اور اس چیز کو یاد رکھے کہ ہم نے مرنا ہے اور بوسیدہ ہو جانا ہے ہم نے قبر میں جانا ہے جہاں ہمارا یہ جسم جس پر آج ہمیں بڑا ناز ہے جس پر ہم اتراتے ہیں اور ہمارا اکثر وقت اس کی زیب و زینت میں گزرتا ہے کئی کئی وقت ہمارے شیشے کے سامنے ہوتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فرمایا کہ یہ چیز سامنے رکھو کہ موت آنی ہے اور یہ جسم بوسیدہ ہو جائے گا گل سڑ جائے گا یہ بڑی عظیم نصیحت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ سے حیا کرنی چاہیے حقیقی حیا ہے فرمایا کہ جس نے اس طریقے سے اللہ سے حیا کیا تو فقد استحیا حق الیا تو اس نے حیا کا حق ادا کر دیا اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے الحو من الناس لوگوں سے حیا کرنا یہ چیز بھی شریعت نے رکھی ہے بلکہ مصر کے ایک ادیب ہیں مصطفی صبائی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ان کی زندگی کے تجارب کا بیان ہے ہاکضا المتنی الحیات اس میں ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ خناہ پر مائل ہو رہے ہیں تو اپنے نفس کو اللہ کی حیات دلائیں اللہ سے آیا محسوس کریں لیکن دیکھیں کہ پھر بھی نفس نہیں باز آ رہا تو پھر کہا کہ ان کو لوگوں سے حیا دلائیں کہ لوگ جب آپ کو گناہ کرتا ہوا دیکھیں گے لوگ کیا کہیں گے آپ کی ایک عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس عزت پر نشان اور دھبا لگ جائے گا لوگوں کی حیات دلائے کہا کہ اب بھی اگر آپ کا نفس نہیں رک رہا تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ انسان کی صورت میں ایک گدھے ہیں جو وہ گدھا جن کو اس کی خواہشات سے کوئی چیز نہیں روک سکتی جن کو لوگوں سے بھی آیا نہیں آتی جہاں چاہے جس جگہ چاہے اپنی ضرورت کو پورا کرے گا تو اب انسان میں اور اس گدھے میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لوگوں سے حیا کرنی چاہیے نبی علیہ نے سلاد فرمایا بلکہ آپ تشریف فرما دے ایک جنازہ اس کا گزر ہوا لوگوں نے اس کی تعریفیں کی بڑا اچھا آدمی تھا بڑا اچھا انسان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے ایک دوسرا جنازہ وہاں سے گزرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سنا کہ لوگ اس کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں دے رہے اس کی برائیاں ذکر کر رہے ہیں یہ شخص برا آدمی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت تو کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں جنازوں کے بارے میں ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا وجبت اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلا جنازہ جس کی تم نے تعریف کی تو میں نے یہ کہا وجبت بت الجنہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور دوسرا جنازہ جس کی تم نے برائی ذکر کی کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا برا تھا فرمایا میں نے اس کے لیے بھی یہی لفظ کہا کہ وجبت النار اس کے النا جہنم واجب ہو گئی پھر فرمایا انتم تم اللہ کی زمین پر اللہ کے جواہر تم وہی کچھ دیکھتے ہو جو اس کو بیان بھی کرتے ہو جو دیکھتے ہو تو اللہ رب العزت کے تم گواہ ہو اس زمین پر لوگوں سے بھی حیا کرنی چاہیے کہ لوگ ایسے ہمیں نہ دیکھیں کسی گناہ پر بلکہ نبی علیہ السلط کا ایک اور فرمان ہے آپ نے فرمایا کلتی اللہ رب العزت سے امید ہے کہ میری پوری امت کو اللہ معاف کر دے گا سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرین ہیں جو الامیا گناہ کر رہے ہیں جو سب کے سامنے گناہ کر رہے ہیں کوئی حیا نہیں ہے اللہ سے حیا نہیں ہے مخلوق سے حیا نہیں ہے نیک لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے حیا نہیں ہے فرمایا کہ یہ دترین لوگ ہیں نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک انسان رات کو کوئی گناہ کرتا ہے اللہ نے اس پر پردہ رکھا کسی کو پتا نہیں ہے اس شخص نے یہ بدکاری کی ہے یہ گناہ کیا ہے صبح ہوتی ہے یہ شخص لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے اے فلاں ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں رات میں نے فلاں گناہ کیا رات میں نے یہ جرم کیا نبی علیہ السلات و فرماتے ہیں اللہ نے اس شخص پر پردہ رکھا یہ شخص اللہ کے پردے کو اتار رہا ہے فرمایا ایسے بندے کو اللہ کبھی تو یہ لوگوں سے حیا اختشار کے ساتھ حیا کی تیسری قسم وہ ہے اپنے آپ سے حیا انسان اپنے آپ سے حیا کرے کب جب انسان تنہائی میں ہو اکیلا میں ہو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا اب ایسا نہیں ہے کہ انسان سمجھے اب جو میں کروں کر سکتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ آج ہم سب کا ایک بہت بڑا امتحان بن چکا ہے فتنے اتنے اور کئی فتنے ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ فرمایا کہ اپنے گھر کو اپنے گھر کی چار دیواری کو لازم پکڑ لو لیکن یہ فتنہ ایسا ہے کہ انسان نے درو دیوار سب بند ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا یہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہے دنیا کی ہر برائی کو وہ دیکھ سکتا ہے جو اس کے ذہن میں آ سکتی ہے اتنی خطرناک صورت ہے شیخ صالح صاحب فوزان حفظ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ آج کا یہ جو فطرہ ہے ایسا فطرہ ہے اس سے پہلے کبھی یہ فطرہ نہیں آیا انسان اپنے گھر میں آپ سمجھتے ہیں آپ گھر میں محفوظ ہیں آپ کے گھر والے محفوظ ہیں آپ کے بچے محفوظ ہیں جبکہ یہ موبائل وہاں موجود ہے اس انٹرنیٹ نے جو تباہیاں کی ہیں اور جس طرح کی بے راہ روی ہمارے معاشرے میں عام ہوئی ہے اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے نہ بزرگ محفوظ ہیں نہ خواتین محفوظ ہیں نہ جوان محفوظ ہیں نہیں ہی بچے محفوظ ہیں اس میں بہت زیادہ یہ ہے کہ انسان اپنی تربیت کرے اپنے گھر والوں کی تربیت کرے اپنے بچوں کی تربیت کرے اللہ کو حیا۔ ان سے اپنے آپ کو محسوس کرائیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری ایک ایک چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے, میرا رب تو وہ ہے جو آنکھوں کی خیالتوں کو بھی جانتا ہے بلکہ جدوں میں پنپنے والے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے یہ چیز یہ اللہ کا ڈر ہے یہ حیا ہے جو اس میں انسان کو بچا سکتا ہے آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بطور خاص خواتین کے لیے تو یہ حیا ایک زیور ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے موسا علیہ السلام کے قصے میں ذکر کیا دو بہنوں کا جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں جن کے جانوروں کو موسا علیہ السلام نے پانی بلایا تھا جب واپس گئیں تو قرآن مجید نے ان الفاظ میں ان کو ذکر کیا وجات ہو عہدہ فجاتمشی ان دو بہنوں میں سے ایک بہن آئی کیسے فرمایا کہ حیا پر وہ چل رہی تھی اس کی ایک ایک ادا میں حیا تھا اس کے قدموں اس کے چلنے میں اس کی آنکھوں میں ایک ایک چیز میں حیا تھا اللہ نے اس کی اس صفت کو ذکر کیا قرآن بنا دیا اور فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اجرت ہے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اور قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیا کہ ہم پردہ کریں حجاب کریں ولا تبر رجن تبرجل جاہلیت اللہ مومرین عورتوں سے کہا کہ دور جاہلیت کے بناو سنگار مت کرو بلکہ حیا کو پیدا کرو پردہ یہ آپ کی عزت کا یہ محافظ ہے آج ہمارے معاشرے میں جب مغربی افکار نے پروان چڑھی ایسی ذہنیت پیدا ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں ان کے خاندان تو بہت اعلیٰ ہیں ان کی عورتیں با ہیں با پردہ ہیں تو انہوں نے اسلامی عورت سے کی چادر کو اتارنے کے لیے سازشیں شروع کر دی اور ان عورتوں کو جتنے قرار دیا کہ یہ پرانی ذہنیت کی عورتیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں یہ روشن خیال ہی اور انسان کو چاہیے کہ ایڈوانس ہو اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے پردے کو اتار پھینک دو اور بے راہ روی کو عام کر دیا جائے یہ ہمارے دشمن نے ہم پر وہ حملہ کیا جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ایک مہذب معاشرہ تھا ہمارا کلچر جو ایک بہترین کلچر تھا اب اس میں وہی بے راہ و روی وہی بے حیائی اور خواہشی اور عام ہونے لگی جو کسی دور میں مغربی معاشرے کا ایک لازمی حصہ تھی آج کوئی فرق نہیں ہے اسلامی معاشرے میں تو یہ صفت حیام یہ مسلمان عورت کے لیے ایک زیور ہے اور شریعت میں یہ جو پردہ جو ہے فرض کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شرم اور حیا کی حفاظت ہو جب شرم و حیا محفوظ ہوگا تو عزتیں بھی محفوظ ہوں گی شرم و حیا محفوظ ہوگا تو کوئی انسان کسی سے پڑھائی نہیں کرے گا بڑا جو ہے چھوٹے پر شفقت کرے گا اور چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا مہمان کی عزت اور اسی طریقے سے ہر وہ نیکی جو ہم کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ حیا ہے یا تو انسان اللہ سے حیا کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے یا پھر مخلوق سے حیا کرتے ہوئے ان کے لیے نرم ہوتا ہے تو یہ بڑی عظیم صفت ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صفت حیا کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس کی ہم لوگوں کو بھی ترغیب دیں اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی اس اعتبار سے تربیت کریں تاکہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ صحیح معنیٰ میں اسلامی معاشرہ بن سکے اور بے راہ روی اور فحاشی اور اریانیت کا جو سیل رواں بڑھ رہا ہے ہم اس کے سامنے بند بند باندھ بند باندھ سکیں اور اسے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ کر سکیں اللہ رب العزت دعا ہے رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں صفت حیات سے متصف فرما دے اللہ رب العزت ہماری خواتین کو با حیا بنائے ہمارے بچوں کو با حیا بنائے سبحان رب رب العزت ما سکون سلیم الحمد للہ